فلا صدق ولا پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہے کہ لوگ بے بسی کے عالم میں مر جاتے ہیں اور کوئی انہیں بچا نہیں پاتا ان کی روحیں جسد خاکی سے نکل کر اپنے خالق کے پاس چلی جاتی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان موت کے ان مناظر سے عبرت حاصل کرتا اور آخرت میں عذاب نار سے بچنے کی تدبیر کرتا لیکن اس کی شمی قسمت کہ وہ ایسا نہیں کرتا ایسے ہی کافر و متکبر اور غافل انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کی تکزیب کی اس کی نعمتوں کا انکار کیا اپنی زندگی میں اس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا دین حق کو جھٹلایا اور تا تو بندگی کی راہ پر نہیں چلا اور ان تمام گناہوں کے ارتکاب کے باوجود اس کا دل مطمئن رہا اور اللہ سے ڈر کر کبھی توبہ کی نہیں سوجھی بلکہ استقبار کے ساتھ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا واحدی نے مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑا پھر کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہی بربادی ہے تو ابو جہل نے کہا تم مجھے کس چیز کی دھمکی دیتے ہو تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں اس وادی کا معزز ترین آدمی ہوں تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تائید میں اس کافر و متکبر انسان کا انجام بتا دیا کہ اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ اولا کو چار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت و بربادی زندگی میں ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا نس حاکم تبرانی ابن المنظر اور ابن جریر وغیرہ نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اولا لقف اولا کے بارے میں پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو یہ بات اپنی طرف سے کہی تھی یا اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہا تھا پھر اللہ نے اسے قرآن میں نازل کر دیا اس روایت کو حاکم نے بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہا ہے